میں جناب محمد رضوان رحمانی جی جی مظفر گڑھ تھی جناب فضل احمد تو سا نہیں کیتی جناب اور نہیں کسے اور کیتی اچھو مولانہ زبیرامہ سیونے میں کلسائے سارے ناظر میں مولانہ سیونے مقتشاہ نے کہا کہ یہ تحضیر انہاں سے اٹھے جائیں بارت سے اٹھے بہت کتین انہاں کہ مائے ہو جب بندہ رہے پر تک پہلانا سمجھائی کوئی اشکال یہ تھا کہ ہے تو شک نہیں باقی اگر آخر چاہتے ہو تو ہے بھائی بلکہ اگر تناسب سمجھو نا میرے کو لکھا پا خود تو میں چلو ٹھیک ہے مفتی صبح نو نماز، صبح نماز، صبح پتا اچھا یا ای مل تھے مذہب کراچی رات میرے سوال کا جواب مل جائے نا جی جی سے پاسو جی میں پھر مذہب بدل لوں صحیح کیوں گرو پشکارو تھوڑی سی جی روشنی دتاو رو. یو اس کال ہے کہ تحظیراناس الناس اندر تین جگہ سے یہ لکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو نبی ہو موجود ہو اسی زمین آسمان میں یا کسی زمین آسمان میں آپ کے دور میں آپ کے بعد تو خاتمیت محمدی برقرار رہے گی آپ نے خاتم النبی کیوں فرق نہیں آئے گا اس وجہ سے کہ خاتم النبی کے ذات ہے اور ہر موصوف بالعرض کا قصہ موصوف ذات پر ختم ہوتا ہے لہذا بعد میں بھی اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ نبوت آپ کے واسطے سے اس کو ملی ہوگی آپ کی نبوت کا پرتو ہوگا وہ ذلی نبی ہوگا لہذا اس وجہ سے اس کا قصہ پر ختم تو خاتم النبی اس لحاظ سے ہیں نہ کہ وجود کے اعتبار سے آپ خاتم النبی ہیں کہ آپ کے وجود کے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حضرت جو ہیں وہ اثر ابن عباس بروایت عطاب نہ صاحب جو ہیں اس کی روایتاً درایتاً تصحیح کے درتے ہیں اور اس اثر کے اندر جو ہے وہ چھ زمینوں میں خاتم النبی صاحب جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ زمینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام اور آپ جیسا ادھر کو بتایا گیا ہے تو وہ اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے جب صحیح ثابت کر رہا ہے تو وہ اصل میں جو مولوی لکھنویر صاحب تھے وہ کہا کرتے انہوں نے کہا کہ آپ کے دور تک خاتم ہو سکتے ہیں آپ کے بعد نہیں حضرت نے ایک قدم آگے رکھا آپ نے کہا کہ جناب تا قیامت جتنے نبی مقدر مانو جم... آ... خوا... واقعی مانو وہ سب آ سکتے ہیں کیونکہ خاتم و نبی ان کا مانا یہ جی ہے اچھا. سمجھ نہیں آ رہی لکھا بھی ختم نبوانی پتا ہاں بہت اچھے خاتم نبو زمانی میں فرق نہیں آئے گا اس کیوں گا اس وجہ سے کہ خاتم نبوت زمانی جو ہے وہ حضرت مانتے ہی نہیں ہیں تو خاتم نبوت زمانی کو ماننا ماننا اور قرآن کی آیت کو مانا بدلنا یہ کفر ہے چٹا شریف کفر ہے بہت اچھے حضرت کا موقف آپ نے ظاہر کر دیا اس کا مطلب ہے آپ حضرت کے کفر کو ظاہر کر دیا آپ نے نہیں حضرت کا کفر کیسے ظاہر ہو رہا ہے حضرت آپ کا بیٹھے ہوئے ذرا غور کریں جب آپ نے کہہ دیا کہ ختم نبو زمانی میں فرق نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا بتائیں حضرت نہیں مان رہے اس وجہ سے نہیں آئے گا اگر مانتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں اور بعد میں نبی آئے پھر اس کو نبی مانو اور پھر آپ کے متعلق بھی آخری نبی ہونے کا عقیدہ صحیح رہا یہ کیسے ممکن ہے یہ تویا انہوں نے کہا کہ کون سا بنے گا یہ قضیہ شرتیا ہے نا ہاں جی شرطیہ ہے اگر شرط کا بہن نہیں استثناء کریں گے تو استعنا این تالی نتیجہ آئے گا اگر نقید تالی کا استثناک کریں گے تو نقید مقدم نتیجہ آئے گا اب استثنا کرو میں کہتا ہوں کسی کا کہتا آئی? ہوں میں کہتا ہوں اب رسول اب نبی آپ کے بعد آ گیا تو خاتمیت محمد مجین مرزا نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آیا پھر نہیں آیا تو حضرت یہ تاریخ خاتمے نبوت کیوں چلا رکھی ہے یہ شور کیوں ڈال رکھا ہے خیر ہے اور مرزا ہی کیوں کافر ہے. فرق تو آیا نہیں حضرت صحیح. نہیں بولتے نہیں آپ کے پاس ہاں حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا ایمان, ایمان کوئی ثابت کر دے میں مذہب بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اپنے لاکھوں ساتھیوں کے ساتھ میرے لاکھوں تو اگر کوئی بندہ دعوی تو فرق نہیں فرق نہیں آئے گا فرق نہیں آئے گا مرزے نے دعویٰ کر دیا فرق نہیں آیا آجا. اور یہ ذہن میں رکھنا جو اس اس نے مانا کیا ہے خاتم النبیین کا وہی وہ مرضے کر رہے مرزا, مرزا نے کیا تھا اور مرزائی جتنے ہیں وہ وہی وہ مانا کرتے ہیں اور ذہن میں رکھیے افادات قاسمیہ ابو الحتاج جالندھری نے کتاب رسالہ لکھا ہے افادات قاسمیہ جس نے اس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت نے جو مانا کیا قاسم نانوتوی صاحب نے یہی مانا ہے اصل اور ہم اسی کو مانتے ہیں یہ کتاب بھی پاس موجود ہے افادات قاسمیہ ابو الفضل رضائیوں کے بارے میں جو اپ کہہ رہے ہیں نا وہ کرم شاہ لدری صاحب نے انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے لائی گل کر کو دا مخالف تو بزرگ منا بزرگ نا کوئی اگل کرنا لی وہ بذرگی نہیں انہوں بڑھرگ آکھی جاندے جے ہمیں آکھی جاندے جے وہ تیک جاج جسی وہ تیک انگریزی جاج جسی انگریزی جاج بذرگوں دنے جار خدا آدھا نہ آئی تنو یہ نہیں پسا جناب انگریزی جاج کی تو پاکستان اس کو کردہ ہی دالا ہے اگلہ دی سارے گوچے یہ yeah. انگریزی جاج کی مبارکی ہے وہ پاکستان میں جلے کوئی آئے آئے, آئے, آئے, آئے, آئے, آئے. ایک کوٹ, کوٹ نے جائے اسلامی نے. حضرت انہ پتا ہے کتے ہو. جناب, اسلامی عدالتا, اسلامی چلتا ہے نا بہت اچھے آپ مجھے صحیح پکے دیوبندی لگتے ہیں کیونکہ دیوبندی ہمیشہ انگریز کے وفادار رہے ہیں غلام نہیں جناب دیوبندی تو غلام نہیں رہے He? He? He? Well, دیو بندی دیو رہے ہو یہ قاسم نانوتوی سے لے کر دیوبندی یوں سمجھو میں ان کی دائی بیٹھی ہوں دائی یہ ہاتھ سے نکالے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہمارے آ, یہ بیٹے آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے دھوکھا, آپ بے چارے دھوکے میں مبتلا ہے برباد وہ تو وہ سری کفرہ بیٹے سری کفرہ ہے اور یہ ظالم جو ہے یہ ظالم البانا کے تحت برباد ہو رہے ہیں ہیں؟ بل ہم اسی کی اتباہ کریں گے جو یہی تخلید ہے. ہے تقلید قائد کے اندر حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کی تقلید اس طرح نہ کر کے اگر وہ کفر کرے تو کفر کر وہ ایمان لائے تو ایمان صحیح اور حضرت میرے لائق حکم ہو. नहीं उधर बाशेर तोड़ी गोफ को मेरे बड़ी तंगी लगी है ए, ते जोंदे ओ मैं जामिया फारूकिया जो ना अच्छा दे दे पंजाब शहर ए जो जबा शहर हाई स्कूल लेवल को नाले जामिया फारूकिया अच्छा अच्छा तो थानू एक किन्ने ओ वो किथे वो, कि वो गल ते किथे याद है तुसी किवें साडे जड़े नादन بالکل بالکل لیا ویسے بیا نہیں ਉਹ ਚਾਹ ਦਿਆਨ ਬਹਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਰਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਧਾ ਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇ ਬਾਤ ਨਾ ਤਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਮਨ ਲਗੂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਦਰਲੰਗ کیونکہ میرا موضوع موضوع چل رہا ہے صحیح موضوع صحیح کہ چل گرزایت کا باہمی رشتا اسمن چاری گفتگو صحیح, کہ صحیح کہ پروفیسر کو نمبر نمبر فنے خان وہ سار اخری مولوی لگے نا ہوں دا نمبر مین دے دیو تے انشاءاللہ ولزیز جناب اپا رابطہ کر کے نا تے تھانو کچھ پار کے او سنا دیاں گے لو جناب حضرت آخری سان او پہلے بھی صادق نہیں ہوے ٹھیک ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਦਰਾਲ ਸਿਕਮਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਖੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ایک بھی فرضیا آپ اس طرح کا جوڑیں گے نا تو پوری دنیا کو آگ لگ جائے گی افسوس ہے کے وہ جو مرضی کہہ لو اور تباہ آدمی لگ رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ لزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کر دے گا اور کر دی ہے یہ جو آپ فوراً آپ فوراً سمجھ گئے انشاءاللہ آپ دیگر بھی حقیقت کو, جی جی جی جی کو، دن دا. سادی بات ہے ختم نبوت زم... یہ خاتم النبی کا معنی جو اس نے کیا جی. وہ پوری امت نے آج تک نہیں کیا بلکہ کرم نے نہیں کیا اور جو خاتم النبیین کا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام یہ تاریخ ختم نبوت والے نعرے مارتے ہیں فرما گئے ہیں ہادی لا نبیا بادی کرتے ہیں نا جی بالکل بہت زیادہ نعرے بازیاں ہوتی ہیں خاتم النبیین کا معنی ختم آخری نبی اعتبار وجود کے زمانے اور وجود کے اعتبار سے آخری نبی یہ مانا تو خود نبی پاک نے کیا اور اس ظالم نے اپنی کتاب کے شروع میں اس کو عوام بے سمجھ عوام کا خیال قرار دیا ہے اب بتا رسول اکرم کو اس نے کیا کہا لاہور کے سائڈ دو چکر لگے تو آپ کی بس سندر سندر پڑا ہوا ہوں سندر ملتان روڈ سندر ہے ملتان روڈ پر وہاں کسی سے پوچھیں ناچیر پڑا ہوگا انشاءاللہ کے راستے میں ان شاء اللہ جی جی لاہور پہلے آتا ہے ٹھیک ٹھیک سر میں یہ تو دماغ جو ہے نا بالکل ڈم اور ڈور ہے میں نے آپ کی تکلیف سنی تھی بہت اچھا یعنی کہ بالکل زیادہ جھٹکا سا لگتا ہے نا ایسا لگے تھا پھر اس کے بعد کافی گیس آ گیا پھر میری یعنی کہ کسی سے ملاقات ہوئی یہ تو اچانک یہ مجھے آصف صاحب نے بات کی تو میں نے کہا مفتی صاحب سے بات چلو اسی طرح سے بات بھی ہو جائے گی بیٹے انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے مجھے آپ اچھے ذہن کے لگ رہے ہیں آپ اللہ رسول کے دین حق کے طلبگار ہیں آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں آپ رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اس وجہ سے آپ پر حق واضح ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ, انشاءاللہ. جلدی سے دین حق کے پیروکار بن جائیں گے ہاں کرنی ہے ان شاء انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ پر راہ حق کھول رہے اعلیٰ حضرت کی بھی پڑھی ہیں کافی کتب وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے میں نے لیکن آپ ہم سے تعلق جوڑ کر ہاں پھر جب آپ پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کو نا وہ کہتے ہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں دولت المکھیا وغیرہ پڑھیے اگر آپ دولت المکھیا آپ نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی دعا کی ضرورت ہے مجھے وہ اس کے اندر تالا ادرت میں جو چیزیں لکھی ہیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں اچھا بالکل صحیح بات ہے دو چیزیں انسان کے ایک چیز ہونی چاہیے ایک چیز نہیں ہونی چاہیے تو اللہ حضرت کے ماننے پر مجبور ہو جائے گا ایک حسد نہیں ہونا چاہیے